آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو بنائے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کو بنائے کیونکہ اگر یہ آپ کو, کو نظر محبت سے دیکھیں گے نظر محبت سے تو ان کو ہر نظر پہ ہر نظر پہ ایک حج مقبول کا سواب ملے گا اور آپ کی سب برداری کریں جنت ہی جنت ہی موبائل آپ کے بات یہاں رکھنا کیجیے صبح کو یہ سب سیٹنگ کے بعد ایک یا دو کسی ضرور ٹھیک کیا دلاجیے کیجیے بعض لوگ بیٹھ نہیں پاتے ہیں ان کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ تو حافظ بھی ہے نا ماحول سے پریشان ہو گیا اچھا ماحول دیکھ بھال کی بہت ضرورت تھی پڑھنے سے پڑھنے پڑھانے سے زیادہ بہت زیادہ اہمیت ماحول کے ماحول اگر اچھا نہیں ہے استاد اگر تبغیر یافتہ سال بچوں کی جو تربیت ابھی کہاں ہوئی استاد اگر تربیت کیا کے اندر علامیات پہ تو بہت زور ہے آج کل قلعہ اللہ کوئی کوئی ایسا ہر کوئی ایسا نہیں ہے زیادہ تر ایسے کتابوں پہ بہت زور ہے نمبرات پہ بہت زور ہے تربیت پہ زور ہے عبادات پہ بھی زور ہے کتابوں پہ بھی زور ہے تربیت پہ زور ہے اخلاقیات پہ زور نہیں آداب پہ زور نہیں جو چیزیں مسلمان کا خادثہ ہیں بنیادی وہی اسی میں جو ہے کمزوری شدہ کی تعداد بڑھ جائے اور وہ نام آ جائیں کہ ہمارے لا بہت اچھا نمبر لیا اول پوزیشن لیے اچھے بھی ہیں مدارس اچھے استاد بھی ہیں اور اچھے طلبا بھی ہیں پڑھنے والے لیکن جو اصل چیز ہے اور تربیت ہے تربیت میں بہت کمزوری اللہ ماشاء دیکھیے زیادہ تر لوگ یہی دعا دیتے ہیں نا کہ آپ کی آنکھوں بھی ٹھنڈک ان کو بنا لیکن میں نے آپ کو دو, دو دعا دوسری دعا بھی دے دی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں بھی ٹھنڈک بھی آپ کو بنا تا تاکہ یہ بار بار سک ہو بار بار اپنے والدین کو دیکھیں دیکھنا محبت سے تو کیا معنی ہے کہ آپ کے مکمل پر میں بدار ہوں ورنہ محبت ہی بے در محف بردہ دیکھنا تو محبت کہاں محبت تو متفاضی عمل ہے متقاضی غزل ہے متفادی عمل ہے اگر عمل نہیں ہے فرم بداری نہیں تو محبت کہاں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے آپ کو بنائے تاکہ یہ آپ کی فرم برداری کرے اور جنت کا راستہ تیزی سے طے کرے باپ کے قدموں میں جن لیں قدموں میں کیا مطلب ہے ان کی اطاعت سے کس پر مدداری ہے ان کو خوش رکھنے میں ما ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے ماں باپ نہ خوش ہے تو اللہ بھی خوش نہیں ہے باپ اور بیٹے دونوں کی محبت لاز محبت ہے نا باپ تو محبت کر رہا ہے وہ خدا نا خاصہ بیٹا محبت نہیں کرتا تو باپ باپ کی محبت کیسی ہوگی باپ کو کتنی بے چینی ہوگی کتنا تڑپتا رہے گا وہ باپ تو جب ہے جب باپ بیٹے سے محبت کرے بیٹا باپ سے محبت کرے تب تو بات بنے گی نا محبت سے ایک طرفہ کیسے چلتی ہے ایک بار سا پہیا اور ایک چھوٹا سہیا گھر والے محبت ہو اتار اور فرم کے ساتھ اگر اتار اور فرموبرداری نہیں ہے تو کام نہیں بنے گا والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے طریقوں کو سیکھیں اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے مگر سیکھتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں سیکھتے بھی نہیں ہیں اور بعض لوگوں کو یہ, یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو تو آگے بڑھاتے ہیں اسی طرح دندار ہو جائے اچھی بات ہے پھر دین بھی پڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آگے نکل جائے لیکن اپنی فکر نہیں ہوتے अपनी اس کی ٹریننگ ہو جائے کسی طرح اس کا کاروبار سیٹ ہو جائے اس کو جو ہے وہ کوئی پریشانی نہ ہو خود بھی تو ایک بار بار لگے گا تو ہم بھی تو پیش ہو گئے پہلے تو ہم پیش ہو پہلے اپنا حساب دینا ہے بعض لوگ جو ہے بچوں کو آگے کر دیتے ہیں کہ دعا کر دیں کہ یہ اچھا ہو جائے اور یہ اس کی فلاں چیز ٹھیک ہو جائے یہ ہو جائے اپنے حال سے ہم لوگ بے خبر ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی تو پیش ہونا ہے اللہ کے آگے ہمارے اندر بھی کچھ کیل کاٹے ہیں اور دور دور ہو جائے کسی طرح یہ بھی, یہ بھی کمی ہے سیدیسن محبوبی مرشدی عارف دلانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشار ہیں میری موجود غم بے سہارا نہیں تو نہیں <mbell> کوئی سہار نہیں ہے سوات کو سہارا نہیں ہے سیوات کو ہمارا نہیں سیوات sa uh -huh. May God But to ہوتی ہے موجے مسلسل میرے بہر بن کا کنارا نہیں ہے میرے بہر کا کہنا باغی میری موجود اسی کا جو آپ کا ہے یہ اپر نہیں ہے رواج کوئی مبارکہ کیلحی تشریحات کا مجموعہ ہے اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے حدیث پاک بات ہے انتاب اللہ کا ان کا تر تکا ہو یہ آنکھ ترجمہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے کیفیت ارسانی کے انعامات اور طریقۂ کہ کیفیت ارسانی اس کو کہتے ہیں جیسا حجی پاک کا ترجمہ ہے کہ ہمیں اس طرح عبادت کرنی چاہیے ایسی عبادت کی کوشش کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ ایسی عبادت کیسے نصیب ہو کہ ہم جب عبادت کریں تو ہمیں اس سے ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر اتنا, اتنا نہ ہو تو ثانوی درجہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا احتجاج پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہر وقت دیکھ ہی رہے یہ تو ضروری ہے کیفیت کیسیانی کے انعامات اور طریقہ تحصیل یعنی اس کا طریقہ کیسے یہ کیفیت حاصل ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انتا ہو تو اللہ کا انا اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فل تکن تا ہو فل تم اگر اللہ کو نہیں دیکھتے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ کیسی کے دو درجے ہیں نمبر ایک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور نمبر دو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں مگر قب العالمد الا گنگولی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا درجہ جو ہے وہ اس مراقبے کی علت ہے لہذا یہ دو درجے نہیں ہیں ایک ہی درجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ رہا ہے تو گویا ہم ہی دیکھ رہے ہیں دنیا میں کا انا کا رہے گا اور جنت میں اللہ تعالی کا انّا کا ککاپ نکال دیں وہاں ان کا سے دیکھو گے یعنی انا کا جو ہے مخاطب ہے کہ انا کا اور اللہ کو دیکھ رہے دنیا میں آخیں بنائی جا رہی ہیں ایمان تقوی اور غم تقوا سے یعنی حصول طفوا میں بندہ جو مجاہدات اور حسرت اور غم اٹھاتا ہے یعنی گناہ سے بچنے کا غم گناہ سے بچنے کی حسرت گناہ سے بچنے کا مجاہدات گناہ سے بچنے کا غم اور کونے तमन्ना پیتا ہے دل کی آر جو ہے کہ کوئی کام کر لے ایسا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو لیکن گویا گویا کہ اس کا خون پی جاتا ہے تاکہ اس خواہش میں دم نہ رہے اور کونے تمنا پیتا ہے اس کی کونے تمنا سے آنکھیں بنائی جا رہی ہے اور جب آنکھیں بنائی جاتی ہیں تو پٹی بندھی رہتی ہے اس وقت دیکھنے کی ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا جب روشنی آ جاتی ہے تو پٹی ہٹا لی جاتی ہے جنت میں اللہ تعالیٰ یہ پٹی ہٹا دیں گے وہاں کاپ کی پٹی ہٹا دی جائے گی پھر انکا سے اللہ تعالی کو دیکھو گے یعنی پہلے یہ تھا کہ انکا کے جیسا کے یا گویا کے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو یہ کاب ختم سیریا ہٹ جائے گا گویا ختم ہو جائے گا اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات دکھلائیں گے یہ تقریر میرے شہر حضرت شاہی صاحب الی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تو ایک وار سے حضرت گنگولی رحمۃ اللہ علیہ کے شاک ہیں علامہ ابن حجر حضرت کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فضل باری شرح بخاری نے اس احسانی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ احسان کیا ہے فرماتے ہیں عیب اللہ علیہ مشاہد الحق کی یہ کل بھی حتیٰ کا ان ہو یعنی مشاہدہ حق ایسا غالب ہو جائے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کو دیکھ رہا اس کیفیت کو مدارس سے کتابوں سے تبلیغ سے تدریب سے،, سے کوئی نہیں پا سکتا یہ کیفیت صرف اور صرف اہل اللہ کے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے کیفیات کے حامل قلوب ہوتے ہیں قوالب یعنی جسم جسم کی جمع اجسام جسم قالب جسم کو کہتے ہیں قوالب اس کی جمع ہے کیفیات کے حامل قلوب ہوتے ہیں قوالب اور عورت کتب نہیں ہوتے کتابوں سے یہ چیز نہیں ملتی کمیات شرعیہ کتابوں سے ملتی ہیں لیکن کیفیات احسانیہ کے حامل اور آتے کتب نہیں ہو سکتی یہ کیسیات احسانیہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے لہذا جب شہر کے پاس جاؤ تو اضافہ علم کی نیت نہ کرو کیفیت احسانیہ کی ترقی کی نیت کرنا چاہیے اعمال کی ترقی اور قبولیت احسان پر موقوف ہے احسان سے مرادی کیسی کیسی جانا احسان پر موقوف ہے کمیت پر موقف نہیں جیسے جہاز میں لوہا کم ہوتا ہے اس کا حجم بھی کم ہوتا ہے اور ریل کا لوہا اور حجم زیادہ ہوتا ہے لیکن جہاز چھوٹا ہو چاہے ٹپوٹا ہی ہو لیکن اپنی اسکیم کی کیفیت کی وجہ سے یہاں سے چند گھنٹوں میں چٹا پہنچ جائے گا جبکہ ریل کو پہنچنے میں کئی دن لگ جائیں گے لہذا اپنے بزرگوں کی خدمت میں ہم جائیں تو یہ نیت کرے کی کیفیت کی اسٹیم لینے جا رہے ہیں کیونکہ اگر علم کی نیت کی تو ممکن ہے وہاں ایک علم کی بار بار تکرار ہو اس تکرار سے بعض نادان خبراتے ہیں کہ نیا وہاں تو ایک ہی بات کو بار بار بیان کرتے ہیں ایسا سمجھنا سخت سم نادانی ہے تکرار علم قرآنِ پاک سے بھی ثابت ہے ایک ہی آیت کتنی جگہ نازل ہوئی ہے تکرار علم دلیل شفقت ہے تکرار علم دلیل شفت ہے باپ اپنے بیٹوں سے بار بار کہتا ہے کہ بیٹا اس گلی سے نہ جانا وہاں غلط قسم کے لوگ رہتے ہیں پھر دو تین دن کے بعد پھر یہی کہتا ہے بار بار ایک ہی آیت کا نزول حق ہفتارہ شاہ کی رحمت کی دلیل ہے ایسے ہی شہر اور مربی پر رحمت کا غلبہ ہوتا ہے تو بار بار کہتا ہے کہ دیکھو نظر بچانا دوسری دلیل یہ ہے کہ تکرار غذائِ جسمانی میں آپ کو اعتراض کیوں نہیں ہوتا روزانہ چائے پیتے ہو یہاں کیوں نہیں کہتے کہ میاں کل بھی چائے پلائی آج پھر پلا رہے ہو جس طرح تکرار غذائ جسمانیہ اہب ہے اگر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو تکرار اردو میں روحانیاں سے بھی مزہ آنے لگے گا اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہد کی مجلس میں جو سنتے ہیں ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہمارا حافظہ کمزور ہے ہمارے پلے تو کچھ پڑھتا ہی نہیں لہٰذا وہاں جانا بیکار ہے اگر حکیم علومت خان بھی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ بھی یاد نہ رہے تب بھی فائدہ ہوتا ہے جیسے دو تین دن پہلے ہم نے کیا کھایا تھا کچھ یاد نہیں رہتا لیکن اس بگار سے جو خون بنا وہ ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے تو جس طرح نسان بھائی فوائد روزہ کا فقدان لازم نہیں یعنی بھول گئے کیا کھایا تھا تو اس سے نقصان لازم نہیں آتا کہ نقصان ہوگئے اسی طرح شہر کی مجلس میں اس کے علوم اور محبوطات سنے چاہے وہ یاد نہ رہیں لیکن ان سے جو نور پیدا ہوگا وہ نور ہمارے رگوں میں دوڑتا رہے گا سبحان اللہ کیوں کیونکہ قلب جہاں جسم میں خون سپلائی کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا نور بھی سپلائی کرتا ہے وہ کون جب آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے تو ساتھ ہی کل سے آنکھوں میں اللہ کا نور بھی داخل ہوتا ہے پھر اس کی آنکھوں کو کچھ اور نظر آتا ہے جب نسبت عطا ہوتی ہے تو اس کے زمین و آسمان بدل جاتے ہیں یہ زمین و آسمان تو کافر بھی دیکھتا ہے لیکن اللہ والوں کے زمین اور آسمان سورج اور چاند کچھ اور ہی ہوتے ہیں. اب وہ زمانہ وہ مکہ اب وہ زمین تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں اب وہ زمانہ وہ مکہ اب وہ زمین تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں لہذا جب اپنے بزرگوں کے پاس جائیے تو یہ نیت نہ کرے کہ ہمارے میں اضافہ ہوگا معلومات بڑھیں گی بلکہ یہ مراقبہ کرے کہ ان کی احسانی کیفیت ان کا ایمان و یقین اور ان کا تقوا اور خشیت اور اللہ سے ان کی محبت ہمارے علوب میں منتقل ہو رہی ہے اور انتقال نسبت کی کیا صورت ہوتی ہے اس کو مولانا رومی نے بیان فرمایا دل تا دل یقین روزن بوت میں جتاؤ دور کیوں دو تن دلوں سے دلوں میں خفیہ راتتے ہیں جیسے جسم الگ الگ ہیں لیکن دل الگ الگ نہیں ہوتے قلوب میں آپس میں روابط ہوتے ہیں جو روابط سے بالاتر ہوتے ہیں اللہ قلوب میں آپس میں روابط ہوتے ہیں جو روابط سے بالاتر ہوتے ہیں دلیل کیا ہے فرمان متصل نبوت سے پالے دو چراغ نور شام منظور پارشت پر مساق دو چراغ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے ایک بل وہاں جل رہا ہے ایک یہاں جل رہا ہے دس چراغ جل رہے ہیں ان کے جسم تو الگ الگ ہیں لیکن ان کی روشنی فضا میں ہوتی ہے ملی ہوئی ہوتی ہے اس لیے جہاں دس ولی اللہ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں نور بڑ جائے گا بس تو نصبا از روشن پر کہیں ایک چراغ جل رہا ہو اور کہیں گی رہے ہو تو گیت چراغوں کی روشنی زیادہ ہوگی لہذا فالحین اور نیک بندوں کے اجتماع کو معمولی نہ سمجھیں ان کی مجلس میں ایمان و یقین کی روشنی بڑھ جائے گی کمزور کمزور بل اگر قریب قریب جل رہے ہو تو روشنی بڑھ جاتی ہے یا نہیں جب صالحین کی صحبت نفے سے خالی نہیں تو اولیاء کی مجلس کیسے بے قید ہو سکتی ہے لیکن اس میں ارادہ اور اخلاص کو بہت داخل ہے اللہ تعالیٰ نے منا وجہ کی قید لگا دی یہاں نے گمبھی فرمائی دی کہ ہر شخص اپنے کو دوسروں سے سب سے کم تر سمجھے دوسروں کو نیک اور صالح اور ولی سمجھے یہ نہیں کہ یہ سمجھے کہ بیس آدمی بیٹھے ہم بھی صالحین میں شامل ہیں اپنے آپ کو تو گناگار اور کم تر جانے فتح کار جانے دوسروں کو اپنے, اپنے سے اچھا سمجھے اور یا سمجھے صالحین سمجھے اللہ تعالی نے یوریدون وجہ کی قید لگا دی یعنی دل میں صرف اللہ کا ارادہ خوراک ہو کوئی اور برد نہ ہو اللہ تعالی نے یوریدون وجہ کی قید لگا دی کہ فیضان نبوت انہی لوگوں کو ملتا ہے جو یورون اباہون ہیں جانی مجھے یاد کرتے ہیں لیکن وہ وجہ بھی ہیں ان کے قلب میں صرف نئے مراد ہوں بس اصلی مرید وہ ہے جس کے قلب کی مراد اللہ ہو ورنہ وہ مرید نہیں ہے لہذا اس کی فکر کیجئے بار بار اپنے قلب کا جائزہ لو کہ ہم اپنے شہر کے ساتھ کس لیے رہتے ہیں اگر کسی کو سیاحی مقصود ہے کہ مختلف شہروں کو دیکھیں گے مختلف دسترفانوں کا ذائقہ چکھیں گے تو وہ اللہ کا محیط نہیں ہے وہ تو محید رضا ہے محیط چٹخارا ہے محیط سیاحی ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں وجہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ میں انہی کو ملتا ہوں جن کے دل میں میں مراد ہوں وہ مجھ کو پیار کرتے ہیں میں ان کو پیار کرتا ہوں تو دل میں صرف اللہ مراد ہو پھر صاحب نسبت شہر کے پاس بیٹھو تو اس کی کیفیت احسانی ایمان و یقین اور حضور مال حق آپ کے دل میں منتقل ہو جائے گا حضرت حادثہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے بزرگوں سے یہ احسانی کیفیت ملنے سے پھر آپ کی دو رکعت ایک لاکھ رکعات کے برابر ہو جائے گی اور اپنے بزرگوں کے بارے میں یہی حسن رکھیں کہ ان کی دو رکعت ہماری ایک لاکھ رب سے افضل ہے ان کا ایک سجدہ ہمارے لاکھ سجدے سے افضل ہے ان کا ایک اللہ کہنا ہمارے ایک لاکھ اللہ کہنے سے افضل ہے مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے حضرت صدی سے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دنیا میں بھیج دیں اور ان کی مجلس میں اس امت کے تمام صحابہ اور عمر صالحہ کے تمام صحابہ اور اس امت کے تمام اکادر اولیاء اللہ اور عموماً صالفہ کے تمام اولیاء اللہ موجود ہوں اور حضرت صدیق اکبر ایک بار اللہ کہیں اور تمام صحابہ اولیاء اللہ ایک بار اللہ کہیں تو بتائیے حضرت صدیقی اکبر کا اللہ سب سے بڑھ جائے گا یا نہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیسی حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں معلوم ہوا کہ کیفیت احسانیہ اصل چیز ہے اس کی کیفیت احسانیہ جتنی قوی ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کا عمل مقبول ہوتا ہے اور جس کو یہ کیفیت جتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے اتنی ہی تیزی سے وہ اللہ کا راستہ طے کرتا ہے جیسے بعض جہاز چھ گھنٹہ میں جگہ پہنچتے ہیں اور بعض تین گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں بوجدت بوجدت زیادہ اسٹیم کے جس کی احسانی کیفیت قوی ہوتی ہے اس کی رفتار سلوک میں بہت تیزی آ جاتی ہے وہ بہت جلد اللہ تک پہنچتا ہے اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی تنہائیوں کی عبادتوں سے لاکھ درجے بیٹر سمجھو کہ کسی صاحب نسبت کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ وہاں تمہیں پکی پکائی مل جائے گی مولانا لومی فرماتے ہیں کہ اگر اگر خرید نہ ہو تو بازار اور منڈی سے مت خریدو سیب کے باغ میں چلے جاؤ بازار میں تو پارکی اور گلا سڑا سیب ملے گا اور بازار ادار اور کی گرد و اوبار اور دھوپ کی گرمی سے الگ سابطہ پڑے گا اور اگر باغ میں تازہ تازہ سیب پا جاؤ گے تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا اور باغ میں تازہ تازہ سیب پا جاؤ گے تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا گڑے اور سیب کے لابھ میں بیٹھنا ہے اگر ان کے یہاں سوتے بھی رہو گے تو ان کی نسبت میں اللہ کے سیب کی خوشبو ملتی رہے گی میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابراہ دانوا کو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کی رانی کے نیچے چار بھائی بچا کر سو جائے تو صبح جب اٹھے گا تو دماغ تازہ ملے گا اسی طرح اولیاء اللہ کی خانقاہوں میں اگر کوئی سو بھی جائے جد بھی نہ بڑھے تو بھی فن میں نور پہنچ جائے گا سائنسدانوں کے نزدیک تو انسانوں کی سانس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کی سانس میں اور اولیا اللہ کی سانس میں صرف کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہوتی ان کے پاکیزہ انوار کو سائنسدان کیا جانے انفات نبوت صحابہ صحاب ہوتے ہیں انفاع نبوت صحابہ ساز ہوتے ہیں اور انفا سے اولیاء اولیا ساز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے قلب میں اللہ کا نور بھرا ہوا ہوتا ہے جدید انہیں دل سے جو سانس نکلتی ہے اس میں وہ انوار بھی شامل ہوتے ہیں جو دوسرے دلوں میں محفوظ کر جاتے ہیں لیکن صحبتِ اللہ کے باوجود جن لوگوں کے سلوک میں دیر ہو رہی ہے وصول اللہ نصیب نہیں ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہیں ذکر بھی کرتے ہیں لیکن ذکر سے جہاں نور پیدا ہوا پھر بدنظری کر کے یا کوئی گناہ کر کے اسے بجھا دیا مولانا رومی نے اس کی عجیب مثال دی ہے ایک حکایت سے دو چور ایک گھر میں داخل ہوئے آٹھ سو برس پہلے کی حکایت ہے جب دو چکم پتھر آپس میں ٹکراؤ رگڑ کر اندھیرے میں روشنی کی جاتی تھی دونوں میں آپس میں یہ طے ہوا کہ ایک تو مال لوٹے گا اور دوسرا یہ کام کرے گا کہ مالک مکان جب روشنی کے لیے پتھر رگڑے گا تو تم اس روشنی پر انگلی رکھتے رہنا تاکہ روشنی نہ ہونے پائے اور مالک مکان دیکھنے نہ پائے چنانچہ مالک مکان کو شبہ ہوا کہ گھر میں چور آ گئے ہیں اور چوری ہو رہی ہے تو اس نے چپنا پگڑا کہ روشنی ہو تو دوسرے چور نے اس پر اونلی رکھ دی جب وہ پتھر کو رگڑ کر روشنی کرنا چاہتا تھا چور اس پر اونلی رکھ دیتا تھا اور روشنی بجھ جاتی تھی مولانا فرماتے ہیں کہ شیطان بھی اسی طرح بعض صالقین کے نور پر انگلیاں رکھ رہا ہے جب سالق نے اللہ اللہ کیا تلاوت کی شیطان نے فوراً اس کی آنکھوں سے کسی عورت کو دکھا دیا کسی لڑکے کے عشق میں مبتلا کر دیا دل میں گندے خیالات میں مبتلا کر دیا لہذا گناہوں کی وجہ سے اور مستقل نافدمانی کے سبب عمر گزر گئی اور یہ شخص کا میں نسبت نہ ہو سکا حالانکہ رات انخو میں ہے اور اللہ کے میں رہتا ہے افضال اور عکاسی کے ساتھ رہتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے لیکن گنا بچتا اس لیے اس کا نور کام نہیں ہوتا اور یہ محروم رہ جاتا ہے لہٰذا جو شخص چاہے کہ اس کا نور کام ہو جائے اور وہ اللہ والا ہو جائے وہ گناہ سے ایسے بچے جیسے کسی خوبصورت سانپ سے بچتا ہے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ سے یہ بھی بچو کہ گناہ ہم کو محبوب حقیقی کا اعضاء شانحم سے دور کرتا ہے مولانا رومی نے کتنے درد سے یہ دعا مانگی ہے یار شبرا روز مزدوری مند جن کو اے اللہ آپ نے راتوں میں اپنی یاد کی توفیق دی ان کو زدائی کا ذن نہ دکھائی یعنی رات میں جنہوں نے اللہ اللہ کیا تاجد پڑی آپ کو یاد کیا اے اللہ جن نے بھی ان کو گناہوں سے بچائی ایسا نہ ہو کہ جن میں ہم آپ کی عظمتوں کے خلاف اپنی بندگی کو استعمال کر لیں اپنی نگاہوں سے آپ کی مرضی کے خلاف دیکھ لیں کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں حق ادا کر اور ولی اللہ بن جائے اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچنے کی توحیت کی لوگوں میں سے اکثر کے یہ دھوکا ہو جاتا ہے کہ نمازیں تلاوت کر کے ہم لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اب کچھ ہو گئے سمجھ لو کہ جو اپنی نظر میں اچھا ہو گیا خدا کے اس, اس کی قیمت کے گئی اور جس, جس کو اپنے یوب نظر آنے لگے اس کو مبارک ہو جو اپنے یوب اس کو دوسرے دوسروں کا ایپ دیکھنے میں خوبصورتی وہ شخص مبارک ہے جس کو اپنے اندر نظر آئے اور دوسروں کے اندر دوسروں کی اچھائیاں نوٹ کرے یہ, یہ تو راستہ ٹھیک راستہ ہے اور اب اپنی کو نظر میں رکھنا اور دوسروں کے یوگ کو نظر میں رکھنا یہ اللہ تعالیٰ سے بالکل مخالف راستہ ہے اس لیے اپنے آپ کو سب سے کم تر جانے اور دوسروں کو ہمیشہ اپنے سے اچھا جانے اگر سے کسی کو گناہ میں مبتلا بھی دیکھیں تو اب, اب اس کے گناہ کو زکام کی طرف سمجھیں اور اپنی خوراکیوں کو اپنے عیوب کو گوڑی سمجھے حضرت خان بھی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں کی خطا کو تو میونسپلٹی جی کا چلان سمجھے تھوڑا سا پیما دے کے بری ہو جائے گا اپنی خطاؤں کو پھانسی کا الزام سمجھیں ہم کو پھانسی نہ لگ جائے اپنے دل کے اندر چچک لگی ہوئی ہے کالے سیاہ ہے دل اور دوسروں کے کو دیکھنا یہ کتنا وہ اہم کانا شعر ہے ہر شہر بھی ہے نامناسب ہے نادا نامناسب ہے اے دل نادا ایک زکامی حسے جزامی پر جس کو جزام اور کور کا مرض ہو اور زکام والے دیہاتیں ایسی احمان کہ اپنے اپنے کو اپنی خرابیوں کو جزام سمجھیں اور دوسروں کے جو اگر اول تو ای چینی کر رہی نہیں دوسروں کے ایپ کتوں دیکھیں اور کوئی بات ایسی سامنے آ جائے نامناسب تو اس کو زکام کی طرح سمجھیں بھی معمولی دعا کرے گا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ راستہ اللہ کا جو ہے یہ گناہوں سے بچ, بچنے سے بچنا اس میں ضروری ہے اگر گناہ سے نہیں بچے گا تو اللہ کا راستہ طے نہیں ہوگا دھوکہ ہوتا رہے گا ہاں کسی مربی سے اپنی تربیت کرانے لگے اور اس کی تجاویز پر عمل کرنے لگے اور اللہ تعالی سے توبہ اور استفاد کرتا رہے وقتاً فوقتاً بھی اور آسان ایک طریقہ ہمارے حضرت نے بتایا کہ عیشہ کی فرض نماز کے بعد دو سنت کے بعد وکرے پڑھنے سے پہلے دو نفیل تہذیب کی نیت سے بھی پڑھ لے اور اسی میں توبہ کی نیت بھی کر لے اور اسی نے اگر کوئی حالت مانگنی ہو تو حادثت بھی مانگ لیں اور بھی نیتیں کی جا سکتے ہیں لیکن یہ تین نیتیں تو مستقلن ہے بعض لوگوں نے پوچھا کہ استخارے کی نیت بھی کر سکتے تو کر سکتے ہیں یہ تو مستقل نماز نہیں ہے کسی خاص موقع کے لیے خاص بات کے لیے استخارا کرتے ہیں تو اگر وہ بھی نیت, نیت کر لی تو کوئی ارسٹ تو نہیں ہے دوستوں سے پوچھا ہے نے بتایا کہ حضرت والا نے یہ رات فرمائی تھی کہ اور بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں لیکن مستقل جو ہے تین نیتیں جیسے کی انسان کو ہر وقت ضرورت ہے ایسے حادثتیں ہر وقت آدمی کے ساتھ لگی رہتی ہیں وہ بھی ضرورت ہے اور تحجد بھی جو ہے پابندی کے ساتھ پابندی کا عمل ہے تو کم سے کم یہ تین نیتیں دو رکعت اندر کر لیں تو تعطل میں بھی تعطیل گزاروں میں بھی شمار ہو جائے گا اور کاملین کے رجسٹر میں آ جائیں گے علامہ شامی نے فرمایا لئی سمینل کاملین ملا یا قوم اللہ اس نے قیام ال نہیں کیا کاغل نہیں ہو سکتا تو اس لیے تو یہ توبہ کی جو نیت ہے اس ایک تو وقتاً فوقتاً استفادہ کرتا رہے لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت زبان کے تفصیل اللہ ہے اپنے اصل اصل چیز دل کی نگرانی ہے اس سے ان لوگ بہت مسلط برتتے دل کی نگرانی رہے کہ کوئی ساتھ ہماری اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو کوئی نیت کوئی ارادہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو دل کے اندر کوئی گندا خیال نہ آئے دل میں کسی کی برائی نہ آئے دل میں کسی سے بدگمانی نہ آئے دل میں کسی سے حسد پیدا نہ ہو جائے ان باتوں کو ہم اہمیت بہت کم دیتے ہیں اور اکثر تو جانتے ہی نہیں کہ دل کے اندر کیا کیا برائیاں हुई ہوئی ہیں کسی کبھی حسد پیدا ہوا ہوا ہے اب ہم گین بیٹھے لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ حسد بری بلا ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے صوب کی لکری کو آگے اور حسد کرنے والا کبھی کبھی بھی جو خوش نہیں رہ سکتا ہمیشہ رمگین رہے گا یہ, یہ دل کے گناہ ہے بادنی گناہ جو اللہ کے رابطے کی رکاوٹیں جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہم نے بھی مضمون پر کیسی اس کے لیے مجاہدات اور مشقت اور کوشش اور اطلاع اور ابتدا اپنے مرزی کو جب تک یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے اور ساتھ میں ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ جو اعتماد بھی ہو اپنے شہر کا جو شہر نے بدلا دیا وہ ہمارے علاج کے لیے کافی ہے اور یہی طریقہ یہی دوا ہمارے لیے مفید ہے میں اس سے آدمی بیٹھے اور دس کے دس ایک ہی ایک ہی مرض کی اطلاع لیکن شہر سے کامل وہ ہے کہ جو ہر ایک کو اس کی طبیعت اور اس کے مرض کی سنگینی اس کا درجہ اور اس کی استعداد دیکھتے ہوئے اس کو علاج تجویز کرتا ہے تو کسی کو یہ احتراج کا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا شہر جانتا ہے اور شہر کیا جانتا ہے شہد اللہ کے بھروسے پر بیٹھتا ہے اللہ سے بھی مانگتا ہے کہ اللہ میری جیب وستی میں کچھ نہیں ہے جو آپ دیکھیے وہی آگے پڑھا دے گا اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ کی مدد اس کے شامل ہے حال ہو جاتی ہے اور یہی سبقہ بزرگوں کی جوتوں کا ہوتا ہے بزرگوں کی جوتیوں کے سستے ان کی نیک گمانی پر اللہ تعالیٰ نوازش فرما دیتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے استعداد اور اس کے مرض کے اعتبار سے کوئی تبدیل اللہ تعالیٰ عطا مار دیتے ہیں وہ آگے بڑھا دیتا ہے تو بہرحال یہ جو باطنی بنا ہے کہ کیونکہ سے نظر آ جاتا ہے کسی کی تاریخ چھوٹی ہو گئی تو دیکھ لے گا کتنی تاریخ چھوٹی ہو گئی وہ پکڑ لے گا اپنے مرض کو کسی کا کپنا ٹھلکتا رہتا ہے اور دیکھ لے گا کہ میرا کپنا چپتا ہے چپ جاتا ہے اس کو احساس ہو جائے گا لیکن دل کے جو بادنی گناہ ہے وہ نظر تو آتے نہیں وہ اس وقت تک احساس نہیں ہوتا دیکھو جب جو شخص اندھیرے میں رہنے کا آگے ہو تو چاہے بجلی ہو چاہے بجلی چلی جائے یا کوئی شخص نادی نہ ہو اس کے होना بجلی کا ہونا نہ ہونا روشنی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے لیکن جو, جو آدمی روشنی میں رہنے کا آدھی ہو یا روشنی میں جانا شروع کر دے اب اس کو اندھیروں سے مناسب ختم ہو جاتی ہے اور اس کو اعتراق ہونے لگتا ہے اندھیرے کا से طرح سے اللہ کی صحبتوں کا اہتمام کرنے سے دن کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور دن میں جیسے اندھیراپن آتا ہے ان کی صحبتوں کے مور کی وجہ سے فوراً ہی اس کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے نیک صحبتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے اور باطنی گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا زیادہ اہم اس لیے ہے کہ باطنی گناہ بہت سے خطرناک ایسے ہوتے ہیں جو جن کی وجہ سے بعض اوقات ایمان ایمان دلی خاتا مشکل ہو جاتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتے ان کا ادراک جب ہوتا ہے جب نئی صحبتوں کا اہتمام کرے اور نئی صحبت میں سب سے اچھی صحبت اپنے شہر کی ہوتی ہے اور اگر یہ کوئی شیطان جن مطالعے کے شہر تو درجے کا نہیں ہے تو اس کو جواب دے دے کہ شہر جو بھی ہو اللہ تعالی آنے والوں کے حسن زنگ کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں آنے والوں کے ساتھ آنے والوں کے حسن زنگ کے مطابق شہر سے جتنا زیادہ حسن دن ہوگا اتنا ہی اللہ تعالی کی طرف سے نوازش ہوگی شہر کی جتنی محبت دل میں ہوگی اتنی ہی محبت اللہ کی ہوگی ایک شخص نے حضرت سے بزرگ سے کیا کہ آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے تو میں نے فرمایا کہ جتنی میں میری محبت کہ آنے والا جتنی محبت سے آئے گا اتنی ہی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہوگی اتنی ہی نوازش اللہ تعالیٰ کی اس پر ہوگی بس یہ ایک طریقہ ہے اس میں قابلیت کا صلاحیت کا کوئی کھیل نہیں ہے یہ سب یہ سب ایک مجاحدہ اختیاریاں ہے اور باقی کام تو اللہ ہی بناتے ہیں کار فرما تو لطف ہے ان کا ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے اور آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا پر نہ ہم چاہنے کے تو قابل ایک طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اختیاری اعمال پر رکھی ہے جتنا اختیار انسان کو دے دیا مطابق جو عمل کر لے گا اپنا اختیار پورا पूरा استعمال کر لے کام تو وہی بنا دیں لیکن مطلوب یہ ہے کہ جو کام اختیاری ہے وہ اپنے اپنے اپنے اختیار کو استعمال کرے بس کام بننا کام نہ بننا بچے کے اختیار میں نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے جو بندہ اپنا اختیاری کام کر لیتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتے ہیں اختیاری کام یہی ہے کہ چل کر مجاہرہ کر کے نیک سو برتن شہر کا اہتمام کرنا اور شہر کی محبت اللہ کے راستے کی تمام مقامات کی کنجی ہے تمام مقامات کی کنجی شہر اور مربزی کی محبت ہے جتنی محبت شہر کی ہوگی اتنا ہی زیادہ تیزی سے راستہ طے ہوگا جیسے کنجی کے گندانے جتنی تیز ہوتے ہیں صاف ستھرے بنے ہوئے ہوتے ہیں تازہ اتنی آرام سے اور جلدی کھل جاتا ہے بس دل کو صاف کرنا گناہوں سے پاک کرنا اور جو ہے اپنے شہر سے محبت اور حسن زن اور عقیدت رکھنا تو یہ اس لیے راستے کا طریقہ ہے اور بہت سے لوگ بڑی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں کہہ کیجیات نے اور اس نے اور اس میں یہ ہمارے بزرگوں نے بالکل صاف اور آسان اور سہل راستہ بتا دیا بہت ہی آسان کر کے بتا دیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تصور کیا ہے فرمایا کہ وہ ذرا سی بات وہ ذرا سی بات جو تصور کا خاص ہے وہ ہے کہ جن طاعت کے اندر سستی ہو جن عبادات میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے ان عبادات کو بجانا اور جن گناہوں کا تقاضا ہو ان گناہوں کا مقابلہ کر کے ان تقاضوں کا گناہوں کے تقاضوں کا مقابلہ کر کے ان گناہوں سے بچ جانا بس یہ بس. ہے تو سب کتنا ہے بھائی لوگ بہت سے مشکلات میں پڑ جاتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کون سا مقام طے کر لیا کون سا درجہ طے کر لیا ہے یہ سب باتیں جو ہے بھائی ہوگی اپنی جگہ لیکن ہمارے حضرت میں ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت, بہت بڑا فرض رکھتے اب بھی ہے پہلے ہی تھا اب بھی ہے بنیاد اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کا بیج بونے والے تو ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ لیکن اس بنیاد کے بعد تعمیر بھی تو ہوتی ہے اس تعمیر کی تکمیل بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے اپنے وقت پر ہمارے گمان کے مطابق اپنے اپنے وقت کے سب سے ولی و مجددین اللہ تعالیٰ نے غلامی کا شرف ہم کو عطا فرمائے تو اس, اس بنیاد کے بعد اب اس عمارت کی تکمیل ہوتی جا رہی ہے اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو تکمیل تک پہنچا دے ہمارے ہمارے ایمان کی تکمیل فرمائے ایمان کامل ہم کو عطا فرمائے رہے محبت کاملہ اپنی عطا فرمائے اپنا رہبان کامل ہمیں نصیب فرمائے تو بس یہی ہے دوستوں کی بہت آسان ہے کام آسان کو مشکل نہ بنانا چاہیے اور جو یہ اصول ہے اس کو یاد رکھے کہ عبادت کی سستی میں سستی کا مقابلہ کرنا ہے جو کہ اختیاری ہے اللہ تعالیٰ نے ہم بندے کو اختیار کا مکلم مطلب بنایا ہے کہ جو غیر اختیار میں ہو غیر اختیاری کام کی پوچھ بھی نہیں ہوگی اور جو کام اختیاری ہے وہ یہ ہے کہ سستی کا مقابلہ کرے اور وہ عبادت کرے نماز میں سستی ہے تو کریں میں بعض لوگوں پر شکایت ہے کہ ہم نماز میں ہوتی ہے تو اس کا واحد علاج یہی ہے کہ پکا ارادہ کرنے خواتین نہ ہوتا ہے کیونکہ بے چارے کام کاج میں لگی ہوتی ہیں بچے سنبھالنے پکانا ہے صفائی ستھرائی یہ بہت سی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہیں اس کا واحد علاج یہ ہے کہ سب کام کو چھوڑ چھاڑ کر اذان ہوتے ہی فوراً ہی ارادہ کر لو کہ اذان کے بعد کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے پہلے نماز پڑھ لیں گے دس پندرہ منٹ میں نماز ہو جائے گی اس کے بعد دوسرا کام کر لیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے ایسے ہی مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنا پہلے ہی وقت معلوم ہوتا ہے کہ کیا وقت ہے نماز کا وہ اس کو فوراً ادا کر لے اس کام چھوڑے ارادہ کرنے سے سب کام ہو جاتا ہے اور ارادہ ہی نہ ہو تو پھر کام مشکل ہوتا ہے جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان جو دشوار کر لو تو دشواری اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو اپنے بل سے ہم نے محبت کی خاتے ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مہربانی سے رجسٹر فرما دیا مولانا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انكم تفضلوا عنا اللهم ان دعنا خلقهم خير ما تفضلته برومدي محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من, من محمد صلى الله عليه وسلم وانك المفعم ولك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله تعالى على خير محمد متا وسمی کامین